تو یہ ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے یہ صرف جہاد میں نہیں ہوتی بلکہ دوسری عبادتوں میں بھی ہوتی ہے ایک مثال میں دیتا ہوں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تو یہ اور بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا کہ اب تو کوئی آ گیا ہے اندر مجھے دیکھ رہا ہے بہت خوبصورت کر کے نماز پڑی پہلے جب وہ اکیلا تھا تنہا تھا تو ویسے اونٹ پٹان قسم کی نماز پڑھ رہا تھا جیسے ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے اب تو کوئی اندر آیا ہوا ہے سیدھا بھی ہو گیا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے رکو بھی کر رہا ہے سجدے بھی کر رہا ہے اور دل میں بھی خوش ہے کہ آج میری اس نماز کو دیکھ کر یہ جو اندر داخل ہوا ہے یہ بھی خوش ہوگا اور میری تعریفیں بھی کرے گا بڑی لمبی نماز پڑی سلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ دیکھا تو وہ تو کتا تھا نماز ختم کرنے کے بعد جب دیکھا وہ تو کوئی کتا بیٹھا ہوا تھا وہاں کوئی فائدہ ہوا ہاں؟ کوئی فائدہ ہوا اللہ کو بھی ناراض کیا اپنی نماز بھی برباد کی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا وہ کتا کیا تمہاری تعریف کرے گا اور لوگوں کیا تمہاری تعریف بیان کرے گا تو ریاکار شخص کی مثال بالکل ہی اسی طرح ہے لوگوں کی وجہ سے نمازیں پڑھنے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھنے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کرنے والا اس کی بالکل یہی مثال ہے یہ کتا تمہیں کیا دے سکتا ہے اور اللہ کو تو اس نے ویسے ہی ناراض کیا نعوذ باللہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ رحمان بھی راضی ہو اور شیطان بھی ناراض نہ ہو یہ مشرق لوگ ہیں یہ تو شرک ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مت کرو لوگوں کو راضی کرنا یا لوگوں کو ناراض کرنا یہ ہمارے دین کا مقصد نہیں ہے ہمارے دین کا مقصد اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اب اللہ کو راضی کرنے کے اس پروگرام میں اس عمل میں بندہ راضی ہو یا ناراض ہو کوئی بات نہیں اس لیے اپنی عبادتوں کو اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کریں ورنہ یہی وہ کتے والی مثال ہے کتنی محنت کی بیچارے نے اتنے خوبصورت طریقے سے نماز پڑھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کتا صاحب بیٹھا ہوا ہے وقت بھی ضائع ہوا عمل بھی برباد ہوا ایسا ہوا یا نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی بیماری سے بچا کر رکھے آمین یا رب اب تیسری بیماری کا تذکرہ شروع ہے وہ یسون عن سبی اللہ کہ وہ کافر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ سے لوگوں کو نہ روکیں تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکل رہا ہے وہ تو خود اللہ کی راہ میں نکلا ہے نا تو وہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے کیسے روکے گا یہ بات سمجھ ماری ہے نہیں جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو تکبر کرتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں تو یہ تو خود اللہ کی راہ پر نکلا ہوا آدمی ہے تو یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیسے روکے گا تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ وہ مجاہد جس کے اعمال اچھے نہیں اخلاق اچھے نہیں کردار اچھا نہیں اس کو دیکھ کر لوگ جہاد سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ اگر جہاد کرنے والوں کے یہ اعمال ہیں یہ اخلاق ہیں یہ کردار ہیں تو ایسا جہاد نہیں کرنا ہے ہم نے اللہ جلالہ مجاہدین کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مجاہدو تم اپنے اخلاق کو اعمال کو افعال کو ٹھیک کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ جہاد سے نفرت کرنے لگیں نماز پڑھتا ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور نماز ختم کرنے کے بعد فوراً لوگوں کو گالیاں دیتا ہے تو ایسے انسان سے لوگوں کو نفرت ہوگی یا نہیں ہوگی صرف اس سے نفرت نہیں ہوگی بلکہ اس کی نماز سے بھی لوگوں کو پھر نفرت ہوگی نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا مجرم ہے کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے تو اس لیے علماء اکرام یہاں پر یہ فرماتے ہیں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے لوگ نیک اعمال سے متنفر نہ ہو جائیں بات سمجھ میں آ گئی اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کو غرور و تکبر سے بچا کر رکھے اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کو اور ہم سب کو ریاکاری سے بچا کر رکھے اللہ تعالی ہمارے اعمال کے نتیجے میں جہاد کو ترقی عطا فرمائے مجاہدین کو ترقی عطا فرمائے پوری دنیا میں شرعی نظام نافذ فرمائے ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار اور اخلاق کے نتیجے میں لوگ اور بھی جہاد سے نماز سے عبادتوں سے مسلمانی سے دور ہوتے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اب بالکل اخیر میں اس آیت کا جس واقعے سے تعلق ہے وہ بیان کر دیتے ہیں جب ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت نکل گیا تو لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ بس اب تو معاملہ حل ہو گیا ہے اب جانے کی کیا ضرورت ہے تو اس نے تکبر کرتے ہوئے ریاکاری کرتے ہوئے اور بدماشی کرتے ہوئے اپنی شہرت کے جذبے میں قسم کھالی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم بدر نامی جگہ میں جا کر اپنی فتح کا جشن نہ منائیں اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے بڑے بڑے سب ساتھی وہاں پر مرے اور ایک گڑے میں پھینکے گئے ابو جہل کے ستر ساتھی خود وہ بھی وہاں پر ہلاک ہوا اور ایک گڈھے میں ان سب کو پھینکا گیا اور ستر ساتھی ان کے قید ہوئے گرفتار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس آیت میں اللہ و تعالی مسلمانوں کو کافروں کے طریقے کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں بات سمجھ میں گئی یعنی اے مسلمانوں تم کافروں جیسا کردار مت اپناؤ تم کافروں جیسے اخلاق مت اختیار کرو کافروں جیسے اعمال مت کرو واللہ بما ما محیط اس لیے کہ اللہ کافروں کے تمام اعمال سے باخبر ہے تم کرو گے تب خبر نہیں ہوگی اللہ کو ہمارے ایک ساتھی تھے قاری اجمل ان کا نام تھا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے شہید ہو گئے اللہ تعالی ان کی شہادت کو قبول فرمائے آہ. وہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے اور لکھ کر اور لکھ کر دیواروں پر بھی لٹکا دیا کرتے تھے کہ جہاد میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنتی بن گئے ہیں بلکہ اپنے اعمال کی اخلاق کی فکر کرو اپنے کردار کو درست کرو اپنی نیتوں کو درست کرو اپنی باتوں کو درست کرو صرف جہاد اور ہجرت کر لینے سے آدمی جنت نہیں چلا جاتا بلکہ نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے کردار کا درست ہونا بھی ضروری ہے صرف اخلاص کافی نہیں ہے بلکہ اعمال بھی ٹھیک ہونے ضروری ہیں اللہ تعالی ہم سب کے اعمال اقوال افعال احوال کو درست فرما کر اپنی درگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالی ہمیں جہاد حجرت اور نصرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی الیہی وصحب ی اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا انت استغفرك واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ